وعلی آلکا یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا مروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا تو چلیے اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں آپ اپنی مجلس کو سجائیے میں اپنے مجلس کو سجاتا ہوں, دروش شریف پڑھتے ہیں اٹھارہ رمضان المبارک سن چودہ سو اڑتیس نے حجری کے بعد از تراویح کا وقت ہے اور میں الحمد للہ باول مدینہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے مدنی چینل کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں بذریعہ مدنی چینل اور دنیا کے دیگر خطوں میں دوسرے اوقات مبارکہ اور تاریخ مبارکہ بھی رمضان المبارک کی اپنی اپنی بہار اور برکتیں لٹا رہی ہے اور ہمارا مدنی چینل بھی الحمد وہاں علم دین اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں اپنی نشریات کے ذریعے اپنا کردار ادا کر رہا ہے تو ان اسلامی بھائیوں کو کہ جن کے ہاں اٹھارہ مبارک شب ہی ہے اور تراوی کے بعد کہیں وقت ہے تو انہیں یہ اوقات مبارکہ یہ تاریخ مبارکہ مبارک اور جو کسی اور اوقات کے مزے لوٹ رہے ہیں کسی اور تاریخ میں برکتیں حاصل کرنے کی وہاں پر کوئی اور ساتھ ہے تو انہیں وہ ساعتیں مبارک ہوں اور اللہ تبارک وطلاء ازد وجل اپنے فضل و کرم سے ان اوقات مقدسہ کو ہمیں کثیر برکتوں اور سعادتوں کے حصول کا سبب بنانے کا کامیابی کے ساتھ ذریعہ بنا دے ایسی توفیق ہمیں عطا کرے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ امین علیہ وسلم نور پر نور اور روشنی پر روشنی کہ ان مبارک ایام میں دعوت اسلامی کا کی روایت ہے سال سال سے رمضان مبارک کے ایاموں میں امیر اہل سنت دعوت مرکات عالیہ جو ایک صاحب ورا صاحب تقوہ شیخ طریقت بھی ہیں اور عالم شریعت بھی ہیں اور کثیر علماء کرام کے شیخ بھی ہیں اور صاحب ورا بھی ہیں تو یہ مختلف سوالات جو ان کی خدمت میں پیش کیا جاتے ہیں مختلف عنوانات پر یہ جوابات عطا فرماتے ہیں شریعت متحرہ کی تعلیمات تو اس میں ہوتی ہی ہیں موجودہ دور کے لوگوں کی انسانی نفسیات اور سمجھ کا لیول کیلیبر بھی پیش نظر رکھ کر اس طرح کا مستند بیانیہ عطا فرماتے ہیں کہ الحمد احکام شریعت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور ایک ذہین ترین شخص ہو یا سادہ لوح طبیعت کا پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا مگر زبان سمجھنے والا شخص انہیں ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس مستند اور تفیم سے بھرپور بیانیے میں ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور محروم نہیں ہونا چاہیے تو اسٹیچ یوتھاس آخر تک رہیے اور امیر اہل سنت کے ملفوظات سے اپنا دامن ضرور بھریے گا اور روایت یہ بھی ہے کہ ان کے جب ظاہر ہے کہ یہ معمولات سے فارغ ہو کر تشریف لاتے ہیں جو ان کا وقت مقررہ ہے اس پر تو اس سے پہلے بھی کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنا یہ بھی مجلس دار المجلس مدنی چینل کا اور جو یہ اس کیجول بنتا ہے اس کی ایک روایت رہی ہے تو آج بھی اس روایت کو نبھایا جائے گا اور آج کی جو موضوع ہے اس کے ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سنایا جائے گا کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے ایک خاتون خانہ سے کہ جو چند بچوں کی والدہ تھیں اور عید قریب آ رہی تھی عید قریب آ رہی تھی تو ہر ماں کی طرح ظاہر ہے کہ ان کے دل میں بہرل اپنے بچوں کی یہ خواہش تو تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کہ ان کے بچوں کے لیے بھی عید کے کا جو عید کی تیاری کا سامان یہ ہو جائے اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ آپ بھی جانتے ہیں کہ عید پر مہمان نوازی کا سلسلہ ہوا کرتا ہے گہما گہمی ہوتی ہے رشتے دار آتے ہیں دوست احباب بھی آتے ہیں تو خاتون خانہ کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ ان کی مہمان داری کا اور خاطر توازو کرنے کا انتظام کرنا ہوتا ہے اور آپ بھی ظاہر ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو آپ بھی اس حساب سے پلان کرتے ہوں گے سوچتے ہوں گے اور میرا اور آپ کا یہ معمول ہے تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی بھی جو تھی معاملہ اور جو خواتین ہوتی ہیں اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یہ ویسے بھی کیئرنگ ہوتی ہیں اور چونکہ جو خاتون خانہ ہوں گی جو گھر جیسے اہم ترین یونٹ اور اس آنے والی نسل کی جو تربیت کی بہت اہم ذمہ دارہ ہیں بہت اہمیت کی حامل ہیں تو ظاہر ہے کہ اور اس کے پاس اس کے دل میں درد بھی ہے اخلاص بھی ہے تو وہ کتنی حساس ہوگی اپنے گھرانے کے کیئر کیر کے معاملے میں یہ بھی فطرتی تقاضا ہے تو یہ تشویش بھی تھی تو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شوہر جو تھے تنگ دستی کا شکار تھے اور ان دونوں حالات جو تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ جو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود بھائی کیسے خیریت میں ہاں جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو شوہر صاحب تھے وہ جو ہے حالات ان کے ٹھیک نہیں تھے تنگ دستی کا شکار تھے ظاہر ہے کہ گھرانے میں بھی معاشی لحاظ سے آزمائش تھی اب صابرہ خاتون تھیں کچھ عرصہ تو ظاہر ہے کہ ٹالتی نہیں صبر کرتی تھی خواہشات تو دل میں آ رہی تھیں مگر جو ہے وہ اظہار نہیں کر پا رہی تھیں لیکن جب دن قریب آتے گئے قریب آتے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جو سچویشن ہے وہ کس طرح کی ہے تو یہ جو اپنے تھاٹس تھے جو خیالات تھے یہ شوہر نامدار کی بارگاہ میں یہ شیئر کیے کہ یہ یہ سچویشن ہے اور جو فائنینشیل کنڈیشن ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں مالی حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں موقع دیکھ لیجئے کیسا ہے اور بچوں بچے بھی ہیں پھر مہمانداری کا بھی معاملہ ہے تو یعنی کچھ کرنا پڑے گا اب جو شوہر صاحب ہیں وہ ذہین تو تھا تھے وہ تو جب ملاحظہ فرمایا تو کہا اچھا ارے صاحب اس میں اٹھائیسواں پارہ سورہ حشر آیت نمبر نو نکال لیجئے گا تو اب جب یہ شیئر کیا انہوں نے تو انہوں کا کیا کیا جائے بظاہر کوئی اور صورت نہیں تھی تو ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ میرا جو فلاں دوست ہے ہاشمی دوست ہے ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والے ان سے کچھ قرض لے لیتا ہوں کچھ یعنی کہہ دیتا ہوں ورنہ تو یہ مطلب کوئی اور آسار نظر نہیں آ رہے انہوں نے لیٹر لکھ دیا ان کو کہ بھائی یہ اس اس اس طرح کی سچویشن ہے خط لکھا خط پہنچا تو ایک ہزار دینار کی تھیلی آ گئی اس ہاشمی دوست کی طرف سے ایک ہزار دینار تھوڑے نہیں ہوتے ایک ہزار سونے کے سکے آج کے دور میں بھی اگر ایک ہزار سونے کے سکے تو لیں ہم تو کتنی بڑی رقم بنتی ہے ذرا سوچئے گا تو وہ جو ہے نا بھیج دی انہوں نے اب یہ تو بہرحال خوش ہوئے اور صاحب بھی ایسے ہی تھے تھوڑا معذرت کے ساتھ نشانی لگا دیجیے گا جزاک اللہ تو اب جب ایسا ہوا معاملہ تو جو ہے ابھی یہ ظاہر ہے کہ اس مسرت میں ہی تھے اور اپنے دوست کی دوستی پہ نازی کر رہے تھے حسن اتفاق سے کہ ان کو لیٹر ملا ایک اور لیٹر ملا تو وہ ایک لیٹر جو تھا وہ ایک ان کا نبتی دوست تھا وہ ان کی جانب سے تھا یہ بھی ایک قبیلہ ہے تو وہ جب انہوں نے لیٹر پڑھا تو وہ جو ان کا دوست تھا اس نے اپنے حالات اور تندستی کی شکایت کی کہ ایسے ایسے سچویشن ہے اور معاشی حالات کے لحاظ سے بہت آزمائش ہے تو آپ کچھ کیجیے کچھ کر سکتے ہیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ اب آپ ایک طرف دیکھیں کہ وہ قرض لینا ہے قرض لیا ہے اور اس اس طرح کا حالات ہیں اور جو ہے گھر والی نے اتنا صبر کیا ہے اور پھر جب موقع بھی ایسا ہے اور اب جب ایک طرف اپنا معاملہ ہے گھر والی کا معاملہ ہے لیکن جب بچوں پر بات آتی ہے نا تو آپ بھی سمجھدار ہیں کہ حساسیت کا معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے اپنے ذات پر اپنے بدن پر تکلیف جھیلنا اور بچے کی ذات پر تکلیف جھیلنا اس میں بہت فرق ہوتا ہے آ, ہم اپنے بلکہ بچوں کے لیے بہت سی وہ تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں کہ جو شاید موجودہ حالات میں ہم نہ اٹھائیں بہت سے ایسے معاملات پر ہم صبر کر لیتے ہیں کہ یعنی نارمل حالات میں ہماری ذات اس کو اپنے لیے صرف اپنی اس کے لیے جو پسند نہ کرے لیکن بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے چلو چلے گا تو خیر چاہے, وہ اب گھوم گمگ میں آ گئے. ایک طرف دوست ہیں ان کی ضرورت ہے دوسری طرف بچے ہیں گھر والے ہیں ان کی ضرورت ہے کیا کیا جائے تو آخر جو ہے نا وہ عیسار کی صفت آئی اپنی اور اپنے بچوں اہل و ایال کی ضرورت پر دوست کی ضرورت کا خیال اور اس کی مدد کرنے کا خیال جو ہے غالب آیا ایک ہزار دینار کی تھیلی بھی یہ نہیں کہ چلے ٹین پرسینٹ دے دوں ہمارا تو ایسے ہی سٹائل ہوتا ہمارا تھی. ہمارا تو یہ ٹریگر ہوتا ہے یار کچھ دے دوں کچھ رکھ لوں جنہیں نہ وہ اٹھائی ایز اٹ از ایک ہزار دینار کی تھیلی نپتی دوست کو بھیجوا دی ابھی آگے اور ٹو ختم نہیں ہوا ہے جی ہاں اب کیا ہوا جناب یعنی چند دن گزرے یا غالباً ایک ہی دن گزرا وہ جو ہاشمی دوست تھا نا وہی تھیلی پکڑے پکڑے گھر گیا ان کے گھر آ گیا خیریت کیسے آنا ہوا بھائی وہ یہ تھیلی ہاں یہ تھیلی تمہارے پاس کیسے آئی تم مجھے یہ بتاؤ یہ تھیلی میں نے تمہیں دی تھی ہاں آپ کو یہ تھی یہ تھیلی تم تو یہ چلی گئی کہاں تمہارے پاس سے تو کیا وہ اصل میں تم تو یہی کہہ رہے تھے ہاں وہ میں تو صحیح کہہ رہا ہوں حالات تو یہی تھے گھر میں سچویشن بھی ایسی تھی لیکن بات یہ ہوئی کہ وہ جو وہ میرا نپتی دوست ہے نا تو اس کے بھی حالات ایسے ہی تھے تو حالات معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے تو اس نے جب مجھ سے کہا تو جب میں نے ایک طرف اپنی ضرورت دیکھی ایک طرف اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت دیکھی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو پھر میں نے یہ کہا کہ چلو میں صبر کر لوں گا اپنے دوست کی مدد کر دیتا ہوں تو میں نے اپنے اس مسلمان بھائی کو نا یہ تمہاری ہزار دینار کی تھیلی ہے اس کو بھجوا دی تو لیکن اب یہ, تم یہ تمہارے ہاتھ میں کیا کر رہی ہے تو انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ وہ نپتی دوست میرا بھی دوست ہے میرے پاس یہی ایک ہزار دینار تھے کل ٹوٹل یہی تھے اور میں نے ان, ان, ان, ان کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے لیکن جب تمہارا لیٹر آیا جب تمہارا لیٹر آیا اور میں نے جب تمہاری حالت پڑی اور جو تم نے سیچویشن مجھ سے جو شیئر کی تھی جب مجھے وہ کنڈیشن پتہ چلی تو میں نے کہا کہ چلیں میری ضرورت تو اپنی جگہ پر ہے میرے بھائی کی ضرورت پوری ہونا چاہیے تو میرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے میں صبر کر لوں گا میں نے یہ تھیلی اٹھا کر تمہاری طرف بھجوا دی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی نپتی دوست کی طرف بھجوا دی اور میں نے اپنی نپتی دوست کو خط لکھا کہ میرے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس وہ ابھی اس وقت حالات جو ہے بالکل بھی جمع پونجی ساری ختم ہے تو کچھ میری جو ہے نا مدد کرو تو وہ نپتی دوست نے نا پھر ظاہر ہے کہ وہ ان سے قرض مانگا اور یعنی وہ تھیلی گھومتی ہوئی یعنی مثال کے بعد محمود بھائی نے مجھے دی اور محمود بھائی نے یعنی تسلیم بھائی سے قرض مانگا میں نے ان کو دی اور وہ انہوں نے دوبارہ ان کو دے دی تو یہ آگے یہ کیا ہے بھائی تینوں میں ہی گھوم رہی ہے پھر آخرکار جب ان تینوں کو پتہ چلا معاملہ تو وہ تینوں نے رقم آپس میں تقسیم کر لی اور یہ پتہ ہے یہ بزرگ کون ہے یہ بزرگ ہیں علامہ واقعی رحمتہ اللہ علیہ جن کا یہ واقعہ ہے علامہ واقعی رحمت اللہ علیہ مغازی کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں ان کی یعنی فتوح الشام سے انسپائرڈ ایک میں نے بک پڑھی تھی اللہ اکبر آئی واض میسمرائزڈ یعنی کہ پڑھ کر تو یعنی مجھے کئی دن تک تو سحر ہی نہیں ٹوٹا صحابہ کرام علیم ردوان کے کارنامے جو بیان کیے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر مدینہ مدینہ یعنی پڑھ کر جو ہمارے بزرگانی دین کی ہمارے صحابہ گرام علی مدان کی عظمت و جلالت کا نقشہ جو دل پر تاری ہوا جو سطوت اللہ اکبر پر یعنی پڑھیں تو مزہ آئے اور پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علامہ امجدی اللہ رحمہ نے امام علامہ واقعی رحمۃ اللہ تعالی کے پر بھی کچھ مضامی اور کچھ سطور نقل کی ہیں وہ بھی پڑھنے سے تعلق ہیں خیر یہ تو بیچ میں ضمنً تذکرہ گیا تو علامہ واقعی اللہ تعالی علیہ یہ مغازی کے بڑے امام ہیں سادہ لفظوں میں آج کل کی لینگویج میں یوں سمجھ لیجیے کہ جو ہسٹری ہے اور جو مارشل ہسٹری ہے اس کے تعلق سے یہ بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام الحمردوان کے واقعات مسلمانوں کے بہت سارے کارنامے انہوں نے قلم بند کر کے امت تک پہنچائے ہیں یہ اتنے بڑے امام ہیں اور ان کا الحمدللہ اخلاق حسنا کا جو ایک پہلو ایسار اس کی میں نے آپ کو ایک جھلک جو ہے وہ شیئر کی ہے تو بچوں کے تعلق سے نا اپنی ذات پر تو جسے کہتے ہیں کہ شاید اثار کرنا نسبتاً آسان ہو اور بچوں بھی جب بچے بھی انوالو ہو جائیں تو شاید یہ زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا ذات ستودہ صفات انہی کی تو الحمدللہ یہی تو ممبا ہے ساری کرنے یہیں سے تو نکلتی ہیں نور سارا یہیں سے برآد ہوتا ہے اور جو ہے اولیاء کرام کے بزرگان دین کے علماء کاملین کے اور صاحبۂ کرام الحمردوان کے سینوں میں جو نور ہے نور کا تھانٹے مارتا سمندر ہے وہ اس بحر عظیم بحر ناپید کنار ایسا سمندر جس کا کنارہ نظر ہی نہیں آتا بہت عظیم الشان ہماری عقلوں سے ورا تو یہیں سے ظاہر ہے کہ یہ تقسیم ہوتا ہے تو ان کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے کچھ آپ کو واقعات جو ہے شیئر کرتا ہوں حضرت یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا واقعہ وہ تسبیح فاطمہ والا واقعہ سنا ہوگا کہ تسبیح فاطمہ سرکار صلی اللہ علیہ وانی وسلم نے حضرت فاطمہ تو زہرہ اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی تو واقعہ معلوم ہے کہ یہ کیوں ہوا تھا ایسا حضرت مولا علی ربضی اللہ تعالی عنہ نے عرض گزاری تھی کیونکہ جو شہزادی صاحبہ تھیں مقدس بی بی ان کے جو دستے مبارک میں جو چکی پیستے پیستے چھالے پڑ گئے تھے اور یعنی ظاہر کے جو گھر کی صفائی وغیرہ کا کام بھی جو ہے وہ شہزادی صاحبہ خود دست مبارک سے کیا کرتی تھیں تو کپڑے بھی آلودہ ہو جاتے تھے کام زیادہ تھا چکی پیستی تھیں چھالے ہاتھوں میں پڑ گئے تھے مشکیزیں اٹھاتی تھیں پانی کے لیے تو جس میں متحر پر پاک طیب بدن مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے تو یعنی اب ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کیا بھی تو ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا تو دیکھا تو یہ عرض جو ہے وہ پہنچوائی گئی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرما دیں تو یعنی ایسا کچھ مل جائے غلام مل جائیں لونڈیاں مل جائیں کہ اور جبکہ آئی ہوئی تھیں وہاں آئی ہوئی تھیں اور کہ وہ مل جائیں تو جو ہے ان کو وہ کیا جائے حضرت بی بی فاطمہ تہرہ اور ربدی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا وہ دے دیا جائے تاکہ ان کی جو ظاہری مشکل ہے مشقت ہے اس میں کمی آ جائے تو پیارے آکات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یعنی اصحاب صفح اسلام کی پینی یونیورسٹی مسجد نبوی شریف میں جائیں تو وہ جو صفا کا چبوترہ ہے وہاں پر صحابہ کرام رام رضوان مردوان جو ظاہری طور پر غریب ہوتے تھے مگر علمی دین کی پیاس کے بہت امیر ہوتے تھے علمی دین کی دولت بھی تھی ان کے پاس اور علم دین کی پیاس کی دولت بھی تھی ایسے اس معاملے میں تو بہت امیر تھے ظاہری حالت میں جو ہے وہ آزمائش کا شکار تھے اللہ تعالی کی طرف سے ایک آزمائش تھی ان پر یہ تو وہ یعنی اس میں غریب صحابہ کرام الحمردوان بھی ظاہر ہوتے تھے تو فرمایا کہ وہ اصحاب صفہ جو ہے وہ ایسے ہی رہ جائیں مفہوم عرض کر رہا ہوں اور میں تمہیں دے دوں تو یہ ایسا نہیں کروں گا میں انہیں فروخت کروں گا اور ان میں یعنی جو اصحاب صفحہ ہیں ان کو جو ہے نا عطا کروں گا تو پیارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لختے جگر کی ضرورت کا خیال یعنی اس طرح سے فرمایا کہ انہیں تصویر فاطمہ عطا فرمائی اور جو یہ مسلمان تھے صحاب صفا والے یہ صحابہ کرام علی مردوان تھے ان کو اور دوسرے صحابہ کرام علی مردوان کو ان لونڈی اور غلاموں میں سے جو آپ نے عطیات تھے وہ عطا فرمائے تو یہ بھی دیکھیں نا کتنی سے تعلق رکھنے والی بات ہے اب ہمارے ہاں تو جو داری اب معاملہ لہن... ہے جی جی جی ماشاء اللہ چینے رب تعالیٰ نے اپنے ملک کا مالک کیا اللہ اللہ اللہ, اللہ. اللہ. حفظے اللہ میں رب کے خزانے سبحان اللہ سہان جو ہم سب کے مالک ہیں الحمدللہ یعنی ان کی شزادی کا یہ انداز ان کی شزادی کا اللہ. ان کی یہ عارضی اور پھر آل سب اللہ. جینی یہ دیکھی نا کتنی چہیتی بھی ہیں لاڈنی بھی ہیں یعنی کہ آئی بھی آئی ہوئی چیز ہے جی ہاں میرے آکا اسلام تو اسلام کیا تو اسی طرح یعنی اور ہماری اسلامی بہنوں کو کچھ سبق ملتا ہے اسلامی بہنوں کو ڈیفینیٹلی بہت سبق ملتا جو شور نے یہ نہیں کیا شور گھر پہ یہ مسئلہ ہے شوہر میرا یہ کرتا ہے وہ کرتے میرے بچوں کے ابو تو یہ کرتے ہیں پلا کرتے ہیں مجھ سے تو یہ سارے اس میں آئیں گی صبر ڈیفنے صبر آئے گا اور دیکھیے یعنی ایک بات یہ یاد رکھیے محمود بھائی جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا یہ اموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے دو قسم کی ذہانت ہوتی ہے ایک ذہانت وہ ہوتی ہے کہ جو ذہن تیز چلتا ہے آئی کیو جس کو کہتے ہیں اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا ای کیو بہت اچھا چلتا ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کا ای کیو بہت اچھا چلتا ہے ای کیو کہتے ہیں اموشنل کوشن کو اموشنل کوشن یعنی جو اپنے جذبات پر بھی اس کا اچھا کنٹرول ہو مثال کے طور پر جو غصہ اچھا کنٹرول کر لیتا ہے نا اپنا یہ بھی ایک طرح کی ذہانت ہے عقل ہے اس کی تو جو یعنی صبر کر لے دیگر ان طرح کے معاملات میں کوئی اس کے ساتھ اگر مثال کے طور پر زیادتی کرے وہ غصہ پی لے درگزر کر دے اور اس معاملے میں حلم کا مظاہرہ کرے حکمت کا مظاہرہ کرے تو اس کا ایموشنل کوشنٹ بہت تیز ہے تو یہ اب جو یہ اسلامی بہنیں نا یہ بیچاری نادان انہیں نادانی کہا جائے گا کہ جو اپنے ہی گھر کو آگ لگانے والی بات اور بچوں کے سامنے یہ مطلب ایک سلوائی ایسی نیچر کی ہوتی ہیں بہت کچھ بھی ہو جتنا کچھ مل جائے سب کچھ ہو گھر میں سب بھی کبھی کچھ ہو گیا نا وہ سارے کا سارا سب پہ پانی پھینک دینا ہے اس گھر میں الو ہی بولتا رہا آج تک و مجھے و کچھ نہیں ملا, ملا یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یوں تو یوں ہے میں تو یوں یہ ہوتا اللہ اس سے کتنا سبق ملتا ہے آزادی ہے کی سادگی سے جی جی اور اس میں یعنی شوہروں کے لیے بھی درس ہے انہیں بھی خیال کرنا چاہیے اپنی گھر والی کی کام کاج یا جو وہ کر رہی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا شوہر بھی بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں تم کرتی کیا ہو تم کرتی ہی کیا ہو تم کرتی کیا ہو صبح یعنی سب سے پہلے اٹھے وہ سب سے آخر میں سوئے وہ ہم جائیں جاب کر کے ٹانگ پسارے جو ہے نا لیٹ جائیں بیٹھ جائیں اس کو بولے تم کچن میں چلی جاؤ اثر کے بعد پکوڑے تازہ چاہیے ہم کو تو فریش چاہیے باسی تو ہم کو اچھے نہیں لگتے نا تو ہم کو تو فریش فریش چاہیے تو پھر آخر میں تم کرتی کیا ہو اور اگر سموسہ تھوڑا سا جل جائے اور یا رول خراب ہو جائے تو پھر ہمارا ہنگامہ ہے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے طریقہ نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے اور اگر ہمیں وہ یعنی ہم سے پہلے اٹھے اور ہمیں اٹھائے اور بیچاری اگر کسی دن تھک جائے ہار جائے بیمار ہو جائے ندھال ہو جائے اس کا بھی ظاہر بلڈ پریشر آگے پیچھے ہو سکتا ہے اس کی بھی جو جسمانی کیفیت انیس بیس ہو سکتی ہے وہ بچاری جو ہے نا تھوڑا سا لیٹ اٹھ جائے تو پھر اور وہ ہمیں لیٹ اٹھائے تو پھر بھی اس کی شامت یہ نہیں ہوگا کہ ہم اگر ہم بھی تو لیٹ اٹھے نا ہم اٹھ جائیں بھائی پہلے اور اس کو اٹھا دیں تو یہ بیرل دونوں ہی کا سبق ہاں دونوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے تو پیارے بات ہو تھی بیرل ایسار کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک ظفاری قبیلے کے ایک صاحب ایک دفعہ آ کاشانہ اک دس میں مہمان ہوئے اب وہ جو ویفاری قبیلے کے جب صاحب گھر میں تشریف لائے تو سرکار نے جب دریافت فرمایا کہ ان کے مہمان نوازی کے لیے گھر میں کیا ہے تو بکری کے دودھ کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ علیہ نے وہی بکری کا دودھ مہمان کو عطا فرما دیا مہمان نے وہ استعمال کیا اور وہ استعمال کرنے کے بعد جو کاشانہ اقدس میں کچھ اور نہ تھا ظاہری طور پر لیکن مطلب سارا نہیں سخی ہے اور جب جود و کرم بھی ہے اور ظاہری اور باطنی دولت سے مالا مال بھی ہے ظاہری طور پر کچھ اور نہ تھا تو کاشانہ اقدس میں اس رات فاقہ رہا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پچھلی رات بھی فاقہ ہی تھا ضرورت ایسی تھی کہ پچھلی رات بھی فاقہ ہے اس رات صرف دودھ ہے بکری کا دودھ ہے اور وہ جو بکری کا دودھ ہے مہمان آ گیا تو اس کے حوالے کر دیا اب ہمارا جو طرز عمل ہے ہمیں تو یعنی حق می می میری ضرورت ہے میرا حق ہے میں ایسار کر دوں میں دوسرے کو دے دوں اپنی ضرورت سے زیادہ دے دوں سادہ لفظوں میں سادہ لفظوں میں ابو جان نے سیب ایک سیب لایا دو بھائی تھے اور اس کے دو ٹکڑے کیے سمجھانے کے لیے دو ٹکڑے کیے ایک ان کو دیا ایک بھائی کو ایک مجھ کو دیا تو آدھا آدھا آنا تھا اب میں اپنے حصے میں سے اپنا سیب کا جو ٹکڑا دوسرے بھائی کو دے دوں گا آپ نے تو یہ میں ایشار کر رہا ہوں اگرچہ یہ آدھا سیب میرا ہے مگر میں نے ان کو دے دی دیا تو یہ اشار ہے تو یہاں تو ایشار تو یہ نا کہ جو اپنی رائٹ والی, رائٹ فل چیز ہے اس میں سے آپ کو دیا دوسرے کو دیا یہاں تو یہ ہے کہ ہم دوسرے کا دبانے کے اس میں تلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو میں نے علامہ واقعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سنایا تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسے ہی لوگوں میں ہوگا ایسے ہی افراد کے مابین اس قسم کا واقعہ رونما ہوگا کہ جن کی جن کا باہمی تعلق جو ہے نا بہت زیادہ اخلاص اور بہت زیادہ جو ہے نا بے غرضی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہوں دنیاوی معاملہ سے بالا تھر ہو کر وہ اخروی فلاح چاہتے ہوں آخرت کی کامیابی چاہتے ہوں گے تو ان کے یہ رجحان اور سوچ بنے گی ورنہ اگر مثال کے طور پر ہمارے اوپر دنیا کی محبت کا شدید ترین غلبہ اور ان کے مفاد کے حصول کی جو حرص ہے یہ ہمارے اندر غالب ہیں تو پھر شاید یہ سن کر بھی ہمیں جو ہے نا وہ مطلب ہمارے نفس پر بھاری یوں پڑے گا کہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ اس کو ہمارا نفس جو ہے وہ نفس مطمئن ہے نفس لبامہ نہیں ہے ہمارا تو نفس نفسیں ہم ہے نیکی کرنے میں جو ہے نا اس کو اس طرف مائل ہونے میں اس کو جو ہے نا وہ بھاری پڑتی ہے تو اس لیے ہمیں جو ہے نا شاید یہ بھاری لگے کیوں ہمارے اوپر دنیا کی محبت اور اس کی حرف جو ہے وہ وہ غالب ہے بنیادی جو ہے وہ وجہ یہ ہے تو ہم یعنی بے غرضی کی بنیاد پر تو کیا تعلقات قائم کریں گے ہم تو کنیکشنز اسٹیبلش ہی فائدے کی بنیاد پر کرتے ہیں جو جتنا زیادہ فائدے کا سبب بن سکتا ہے ہماری ایویلیوشن ہوگی اسمنٹ ہوگی ہاں یہ یہ سب سے زیادہ مجھے دنیاوی فائدہ پہنچا سکتے ہیں بہت سارے معاملات میں یہ جو ہے وہ میرے ساتھ جو نا کہیں نہ کہیں کام آ جائیں گے ان کا منصب ایسا ہے ان کی دولت ایسی ہے یار قرضہ مل جائے گا اس سے کسی ٹائم پہ یار, یار یہ ہے اس کا منصب ایسا کہ یہاں اگر مثال کے طور پر کام اٹک گیا تو اس سے اگر دوستی ہوگی نا تو یہ نکلوا دیں گے تو اگر مثال کے طور پر آج ہی وہ کسی سبب سے معذول ہو جائے اور آسار یہ ہو کہ اس کے بحال ہونے کے چانس نہیں ہے تو ہماری دوستی بھی معذول ہو جائے گی ہمارا تعلق بھی معذول ہو جائے گا کہ وہ تو اصل تو دو جو دوستی تھی ہماری وہ اس منصب اور اس عہدے سے تھی جب وہ عہدہ ہی نہ رہا تو اب وہ اس کام کے بھی نہ رہے اب وہ ہمارے وہ کام اٹکا ہوا وہ نکال بھی نہیں سکتے لہٰذا ہماری غرض کا قبلہ جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ اب کون آیا اچھا اب یہ آئے تو آپ ذرا ان سے کنیکشن بنا لو تو اب ہمارا رخ ادھر پھر جائے گا تو ہمارے جو مطلب تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد بے غرضی اور اخروی کامیابی ہوتی ہے یا دنیاوی مفاد پرستی ہوتی ہے اسے ہمیں دیکھنا اور تولنا اپنی ہی اپنے لیے اور ایک مصیبت یہ بھی ہے ہمارے ساتھ کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو ہماری ایویلویشن کا رخ ہمارے تولنے تالنے کا رُخ دوسرے کی طرف ہوتا ہے انٹرنل نہیں ہوتا اپنی طرف نہیں ہوتا میں کوئی بات سن کر اپنے آپ کو نہیں تولوں گا دوسروں کو تولوں گا اچھا میرا وہ والا دوست ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا دیکھا واقعی صحیح تھا میں اس وقت اور میرے پاس اس وقت یہ ڈیزینیشن تھا اس وقت میرے پاس یہ ڈیزینیشن تھا اور دیکھو لیکن جیسے ہی میرے پاس ڈیزینیشن سب ختم ہوا سب نے آنکھیں اپنی یہاں سر پہ رکھ لی ہاں یار وہ بھی, وہ بھی ایسا وہ بھی ایسا وہ بھی تو وہ وہ وہ بو ایسا میں کیسا یہ تو آئے گا ہی نہیں نا سوچ میں یہ نہیں گے میں کیسا کہ میں نے کبھی ایسا کیا میں نے کسی موقع پر ایسا بے بےغرضی کا مظاہرہ کیا میں نے اخروی کامیابی کو جو ہے مطمئن نظر بنا کر کسی سے کنیکشن قائم کیا اور اپنے اشار کا میں نے جو موقع پایا تھا اس وقت میں نے ایشار کا مظاہرہ کیا یہ ہمیں ضرور سوچنا ہوگا خیر ایک, ہے. جی, کچھ ایک اور بھی چیز ہے غلام رسول بھائی کہ ہمارا جو اشار سے متعلق جو ڈیفینیشن اور کانسیپٹ ہے نا وہ معاشرے میں کچھ عجیب ہی ہے اب جیسے کہ ہم نے واقعات سنے اس میں تو یہ تھا کہ ضرورت تھی لیکن اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر جو ہے دوسرے کی ضرورت کو پورا کیا یہ ایک بہت ایک قسم کی عظیم مثالیں ہیں ہمارے لیے لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں بد قسمتی سے بہن بھائی ہوں دوست ہوں عزیز و اقارب ہوں ان میں اس طرح کا دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر دو موبائل ہیں اب ایک پرانا ماڈل ہو گیا اور ایک نیو ماڈل ہو گیا تو اب اس کو جو ہے جو پرانا ہوگا وہ کسی کو تحفے میں پیش کریں گے اسی طرح پرانی چیز دوسری سیکنڈ ویلیو جس کی ہو جاتی ہے ایسی چیزیں جو ہے ہیں کہ ہم نے جو ہے بڑا اشار کر دیا بھائی اپنے بہن بھائی کا خیال رکھا ہے دوستوں کا خیال رکھا ہے جی تو ہاں یہ غلط ایک قسم کا ہمارے معاشرے میں اس کا اشار کے حوالے تعلق سے جو ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی اپنی ضرورت سے فاضل ہونے والی چیز جو ہے ہم نے جی کسی کو اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں امانی کانسیپٹ یہ ہے تو ہے جی جی تو اس پر ثواب بھی ملے گا لیکن وہ یہ تصور تو کہنا کہ یہ اشار ہے اس چیز کا نام نہیں ہوگا جی ہاں یعنی یہ اچھی آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اگر عوام میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جی میری ضرورت سے جو چیز ایکسٹرا ہو گئی بچ گئی اب میرے کام کی نہ رہی ہے مجھے اس سے بہتر مل گئی اور اب میں نے فالتو یا میری ضرورت سے فاضل چیز میں نے کسی کو دے دی تو اچھی چیز اپنے لیے رکھے اور دوسرے کو جو ہے نا پرانی پرانی اور یوز چیز دے تو یہ احثار تو نہ ہوا نا تحفہ دے دیا پھر وہ یہ سمجھ جوتے کہ احثار کیا میں نے ہاں احسار نہ ہوا یہ احثار دائرۂ کار میں نہیں آئے گا البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ مستحسن عمل ضرور اچھا ہے, ہے اچھا عمل ضرور ہے نہ ہی دے آپ نہ ہی دے ہاں بن کر بیٹھ جائے ویسے بھی تو یہ بھی بھاری یہ بھی بھاری پڑتا ہے یار چو بیچوں گا اس سے یہ لوں گا یہ بھی <laughs> تو ممکن ہے نا تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ وہ بے غرضی تعلقات میں وہ یعنی اخروی کامیابی نصیب کرے ماشاء اللہ گفتگو کیسا حال ہو گیا الحمد للہ ربی اللہ مرحبہ کل حال جی کے تعلق سے جو ہم کلام کر رہے تھے کہ جو ہے وہ اسلاف کرام کے کچھ واقعات بھی نقل جو ہے وہ کی مطلب شیئر کیے ناظرین سے اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ست صفات کی سیرت کا پہلو بھی رکھا سامنے کہ جو ہے وہ کاشا ناک دسویں مہمان ہوئے کوئی صاحب گھر میں بکری کا ہی دودھ ہے اور پچھلی رات بھی فاقہ ہے اور جو ہے وہ اس طرح مہمان تشریف لے آتے ہیں تو گھر میں صرف بکری کا ہی دودھ ہے تو یہ بھی وہ مہمان کو عطا کر دیا جاتا ہے اور بھوک کو پھر حاضری کا موقع دیا جاتا ہے اس رات بھی اس طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں تو یعنی ہمارے جو اسلاف کرام ہیں ان کی تعلقات کا جو بیس ہوتی تھی وہ اخروی جو کامیابی ہے وہ ہوتی تھی بے غرضی ہوتی تھی ہمارے جو شاید کنیکشنز ہیں ہمارے جو لنکس ہیں ریلیشن شپس ہیں ان میں مفاد پرستی یا مختلف جو فائدے ہیں ان کا حصول مطمئن نظر شاید ہوتا ہے اس لیے یہ بے غرضی اثار والی ہمارے پاس آتی نہیں ہے تو ہمیں بھاری پڑتا ہے ہمارے نفس کو اثار کرنا تو اس دوران یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ اپنی ضرورت سے ایکسٹرا چیز جو بچ جاتی ہے وہ کسی کو دے دینا اپنے بہن بھائیوں کو دے دینا تو ایک غلط تاثر یہ ہے کہ یہ یہ ایسار ہے اگرچہ ایک اچھا عمل ہے لیکن یہ ایسار ہے تو ایسار کیا ہے اور اشار میں کیوں رکاوٹیں ہیں ہمیں اشار بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا فائدے معاشرے کو ایسار سے ہو سکتے ہیں آج کل کی کیا پوزیشن ہے المرسلین جو آپ نے دور رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ایگزامپل بیان کی ہیں تو اگر ہم پہلے جاتے ہیں تو چار جبکہ ان کے اس معاشرے میں بھی اسار نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ہو جہاں پر ایک دوسرے کے حق دینے کا ذہن نہ ہو اللہ اللہ اللہ جہاں نہ حق خون بہانا ہو اور جو کچھ کہا جائے کا میں اس تہذیب میں ایسار کہاں سے آ جائے اللہ اللہ اللہ ہے نا اللہ, اللہ نہیں بہت نقصان کا جو حق ہے وہ حق ہی نہیں دیا جا حق رہا. ہی نہیں دے رہا جائے اصل ہی نہیں دے رہا. اصل ہی نہیں دے رہا تو وہ شے جس کی مجھے حاجت ہے اور, اور میں رہا. اس کو دے دوں سواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے تو یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے. تو آخر وہ کیا وجہ تھی اللہ اکبر کہ اتنا دور ایک معاشرہ تھا, ماشرہ تھا اور وہ ایسا اسار والا بن گیا کہ اس چودہ سو سال پندرہ سو سال کے آس پاس کا وقت گزر رہا ہے اور اس کی مثالیں آ دی جا رہی ہیں سبحان اللہ آخر وہ کیا تھا تو اس کو ہم تربیت کا نام دیں گے سبحان اللہ کہ اویرنس کا نام دیں گے کیا کہتے ہیں آپ جی یہ جی کہتے ہیں جی جی ایک تربیت فرمائی تربیت اپنا عمل پیش کیا یہ چیزیں تھیں جو اس معاشرے میں سار کی وہ مثالیں قائم کر گئے کہ جو ہم جس کے بارے میں تذکرہ تو کر سکتے ہیں لیکن شاید دینے کا اپنے بارے میں بھی ہم غور نہیں کر ایون کے شاید اس پر بھرپور بیان کرنے والا بھی اللہ, اللہ اس کے کسی حصے کو پانے میں کامیاب ہو جائے تو بس یہ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت صحیح تو بات اصل میں ہے اسی طرح کی کہ ہمارے یہاں اس طرح کی تربیت کا رجحان نہیں ہے ہم یہ شروع کیا جائے دو بھائیوں میں صحیح ماں باپ اس کے سٹارٹ لیں گے ماں باپ کب سٹارٹ لیں گے جب شوہر بیوی بی کے لیے اشار کرے اللہ, اللہ بیوی بی شور کے لیے اظہار کرے سبحان اللہ یہ عملی تربیت شروع ہو چکی ہے بچہ دونوں کب کرے جی کہ ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے تربیت اور نام لے کر اصہار کا ان کے سامنے مظاہرہ کیا اللہ ہو اللہ یعنی کہ بہت ساری چیزیں ماں باپ کمپرومائز کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں جی جی جی مگر جی یہ بتائیں کہ بیٹا یہ اصار ہے سبحان اللہ اور اس پر ہم کو یہ سواب ملے گا سبحان اللہ تو اٹومیٹیکلی اسار کے متعلق ان کی سوچ بنے گی تو ہے یہی اسی طرح اگر استاد اب اپنے اسکول اور کالج وغیرہ کے اندر اپنے اسٹوڈینٹس کے یہاں ایسار کی کو ترکیب بنائے ذرا مدارس کے اندر جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں یہ اپنے طلبہ کرام کے ساتھ ایسار کی جو بالغ بچے ہوں گے ان کو دلائیں گے نا یہ یا نابالغی کی عمر میں بھی نابالغ اپنی چیز تو دے بھی نہیں سکتا کافی دفعہ ایسا دیکھنا ہوا ہے چھوٹا بچہ ہے دوسرا بچہ بیٹھے بولتے چیز حالانکہ اس بچے کے لے لیے بولتے ہیں کہ بیٹا دو بیٹا بھائی ہے بیٹا بہن ہے کیا ایسے یہاں بھی معلومات کی کمی ہے کہ اگر وہ چیز نابالغ کی ملکیت میں تو, تو نابالغ کسی کو دے نہیں سکتا یہاں سخاوت سکھانے کا جو ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ بتایا نا یہ بتایا کہ بندہ اپنی چیز دے کر نابالغ بچے کو دے بیٹا اس کو دیا م, تاکہ اس کو دینے کی عادت پڑے تو یہ سخاوت ہے پھر اس کے بعد ایثار کی باری آتی ہے نا تو سخاوت سے بھی بہت اس کا حل جو ہے نا میری موتی میں تو یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر بارہ اپنے چھوٹے کے تربیت کرنا جب شروع کر دے گا اور اور بتائے گا کہ اس کو اشار کہتے ہیں اور اشار کے یہ فضائل ہیں اور اصار کا یہ فائدہ ہے اور اثار سے معاشرہ اس قدر خوبصورت بنتا ہے اللہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھی جائیں گی پھر وہ جو چیز جو اللہ کے لیے وہ اظہار کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی سے اس کا کیا انعام ملے گا اللہ اس کا کیا بدل ملے گا کہ انسان کا ایک نیچر ہے کہ وہ ریٹرن کے متعلق زیادہ انٹرسٹڈ ہے مجھے اس کا یہ ریٹرن ملے گا یہ, یہ اس کا نیچر تقاضا ہے وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں کہا وہ جنت عطا جنت کا وعدہ جنت کی خوشخبری ہے بلکہ یہاں تک اللہ کی رحمت ہے کا اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا اگر جسے رحمت سے ہوگا اس کی مگر ربے قریب ارشاد فرمائے گا کہ بدلہ تمہارے ان اعمال کا جو تم نے دنیا میں کیا تو ایک ریٹرن کی ایکسپیکٹ ہوتی ہے آئی تھنک پر صبر کرتا ہے کہ اس کو ایکسپیکٹ ایک ہے کہ میں صبر کروں گا تو مجھے اجر ملے, ملے گا ایک ملنے کی امید ہے نا جی جی یہ انسان کو کسی کام کے کرنے پر ابھرتی ہے ابھارتی تو اگر ہم اسی انداز پر اپنے نسلوں کی خود हुँ اپنی हुँ تربیت हुँ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل اس سے ہمارے معاشرے میں سخاوت ایثار قربانی اور دوسروں کو راحت دے کر خود تکلیف اٹھا لینے کا جذبہ اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایسار کی برکت سے بہت سارے یعنی جیسے گھریلو جھگڑے ہیں یا معاشرتی جو جھگڑے ہیں یہ شاید یعنی بڑھنا پنپنا اور پھلنا پھولنا اس سے پہلے ہی ابتدائی سٹیج پہ ہی دم توڑ دیں گے اگر یہ ایسے صاحب حکمت اگر آپ کو یہ باور ہو چکا اور जी آپ اس بات کو یقین کر چکے کہ میں آپ کے ساتھ اشار والا انداز کرتا ہوں जी जी تو اس کو کہتا ہے نا وہ آنکھ آر شرم آتی ہے अला अला انسان پھر اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کرتے ہوئے شرم آتا ہے کہ اس نے میرا کیسے موقع پر ساتھ دیا تھا اس نے اپنی مطلب کسی مطلب مصیبت میں اس نے اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر دی ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ احسان فراموش دنیا میں نہیں ہوتے اس لیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے نا آن اللہ، آن تو آن وہاں،, اللہ. وہاں پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا ماشا اللہ، ماشا اللہ، تو اس سے بدلہ نہیں لینا صحیح کہ میں نے تم کو دیا، تم کو دیا احسان, احسان فراموش بھی نہیں ہوتے احسانی کہتا لیکن صحیح. سارے احسان فراموش نہیں ہوتے اگر کوئی شخص احسار کا اس کے ساتھ برتاؤ کرے احسان کا اس کے محب محب محب ساتھ برتاؤ کرے مہربانی کا برتاؤ کرے تو سامنے والے کو اس کے معاملے میں حیا آتی ہے شرم آتی ہے احساس پیدا ہوتا ہے وہ یہی احساس ہے جو آپ کو اور ایک دوسرے کی محبت پر بھی ابارتا ہے اور تکالیف دور کرنے کا جذبہ بھی ابارتا ہے اچھا اس مینٹلٹی کا کیا کہیں گے کہ یار میرا رائٹ ہے نا یار میرا رائٹ ہے میرا رائٹ ہے میرا میں کیسے دے دوں اگر واقعی اس کو اس کا رائٹ ہی ملا ہے تو دینے والے نے کیا احسان کیا ہے اگر باپ کے انتقال کے بعد بارہ بھائی باپ کا ورسہ سب میں بانٹتا ہے برابر برابر دوبارہ بھائی نے کیا احسان کیا احسان کیا اس کا حق حقتا بلکہ کھاتا تو خود گنا گار ہوتا اللہ اسی طرح یتیموں کا بیواؤں کا مال اگر دے دیتا ہے اور کسی کی زمین خود قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور دے دیتا ہے تو اگر کسی کو کسی کا حق دینا ہے تو یہ تو کوئی اثار نہیں ہے یہ تو کوئی احسان بھی بلکہ نہیں بلکہ اگر دل پر بوجھ پڑے تو اس کو حق دیتے ہوئے بوجھ پڑے دل پر تو دل پر میرا دل نی... نہیں ہے مطلب جی اس کا ہے تو جو اس کا ہے وہ اسی کا ہے آپ کا ہے صحیح ہی نہیں صحیح آپ تقسیم کرنے میں مساوات کریں تقسیم کرنے میں ادب انصاف سے کام لیں اور درو انصاف قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں میں عدل کام تھا تو یہ تو نہیں ہے اپنی چیز کسی کو دے دینا یار کہ میں آپ کی پریشانی اور آپ کی تکلیف کو میں محسوس کروں اور میرے پاس ایک, ایک, ایک, ایک چیز ہے فار ایگزامپل رقم ہے اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں یار آپ کو مجھ سے زیادہ ضرورت لگ رہی ہے تو میں نے وہ چیز آپ کو دے دی Allah. تو اس کا جو اجر و ثواب ہے نا وہ کچھ اور ہی ہے یار حتہ کے بعض کتابوں میں لکھا کہ صدقہ, صدقے سے زیادہ اجر قرض دینے میں اللہ اللہ اے سور توحفے سے شاید, شاید توفے کے بارے میں اس طرح ہے کہ قرض اس لیے قرض کا ثواب زیادہ ہے کہ قرض دیا ہی مصیبت ازا کو دیا Allah جاتا ہے ضرورت مند پریشان حال کو دیا جاتا ہے تحفہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے یا تو اس طرح اگر ہم لوگوں کی خیر اور غمخواری Allah. کو اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں گے تو کیوں نہیں معاشرے میں محبت اور پیار ہوا محبت اور پیار ہے تو صحیح نا معاشرے میں بالکل بانج ہو گیا ایسا نہیں یہ سمجھے کہ باہر ہوا ہے جی جی ہوا بند نہیں ہے جی جی آپ نے کھڑکیاں بند کی ہوئی ہیں دروازے بند کیے کھڑکی دروازہ کھول ہوا گھر کے اندر آیا تو ایسا نہیں کہ ماحول معاشرے میں کوئی حصہ سخاوت محبت پیار قربانی ہے ہی نہیں ایسا نہیں ہے الحمد ہم نے اپنے دلوں کے دروازے بند کیے ہوئے اپنے عقلوں کے دروازے بند کیے ہوئے تو دل عقل کے دروازے کھولیں دیکھیں تو صحیح انشاءاللہ یہ چیز آپ کے پاس آئے گی اور آپ جب لوگوں میں دیں گے اور واقعی کبھی میں تو مدنی چین کے ناظرین کو کہوں گا کہ کبھی اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ قربانی اور اصطار اور اس طرح سخاوت اور کر کے دیکھیں آپ کو لطف نہ آئے تو کہیے گا ایک دائی بہت مزہ گا ایک دائی یعنی دا نیکی کی دعوت پیش کرنے والے کے تعلق سے بھی تو ایسا کی جو ہے نا مخصوص لیکن یہ ہے تو محبت ہوتی ہے ماشاء اللہ سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں الحمدللہ للہ مدنی چینل کی اسکرین پر یہ تو محبت بڑھاتی ہے بلکہ سخاوت سے تو لوگ محبت کرتے ہیں سخی اللہ سے اللہ لوگ محبت کرتے ہیں بخیر سے کوئی محبت نہیں کرتا محبت یہ بات یاد رکھیے دا جو ہے نا نیکی کی دعوت دینے والا اس کو تو سخی ہونا ہی چاہیے اللہ اللہ, اللہ تاکہ لوگ اس سے قریب آئیں اس کو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو تحفہ طائف دینے چاہیے اس سے سخاب و سخی سے تو مطلب شیتان بھی ڈرتا ہے اچھا ایک اور پہلو کی طرف توجہ جو, جو ہے وہ آخری جسم کیونکہ شیطان جو ہے نا بعد میں بھی امال برباد کرنے پر تلا رہتا ہے تو مثال کے طور پر ابھی تو اثار کر دیا اس نے بعد میں جتلاتا پھرے بعد میں اس کا طرز مل ایسا ہو جائے کہ اپنے اس ایشار کو بار بار گنوائے تو اس تعلق سے اثار کے حوالے سے تو نہیں پڑا لیکن صدقات کے حوالے سے قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ اپنے صدقات باطل نہ کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر تو اس سے صدقہ صدقات تو باطل ہونے کا قرآن پاک واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے چونکہ اب کے حوالے سے میں نے پڑھا نہیں ہے تو میں اس کی وضاحت کیسے کر سکتا ہوں جو چیز پڑھی نہیں ہے اس کی وضاحت کیسے کی سکتی ان شاء اللہ تعالی بھی سنت نیتیں بھی کریں گے اور نیتیں کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی طرف آپ تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم آپ کو موتقف کے تاثرات اور ان کے جذبات وغیرہ بھی پہ معمول جو روزانہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ اللہ آج بھی دکھانے کی نیت ہے اللہ کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سماجی پہلو یعنی اس کا تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر بار بار گنوایا جائے گا تو سامنے والے کے دل میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تنگی سی تو تنگی تو پیدا ہوگی نا اور پھر جو ایک یعنی محبتوں کے حصول کا جو سفر طے کیا تھا بہی شکرو یعنی شکر ہونے کا دو مسلمانوں کے درمیان یہ پیچھے بھی, مجھے پیچھے بھی ایسا, ایسا لگتا ہے اپنے رسول بھائی کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر سو دفعہ احسان کیا ہے تو یہ احسان کی بھی ایک اپنی لذت ہے احسان کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے آپ مجھ پر کوئی احسان کرو گے تو مجھے مزہ آئے گا ایک ٹیسٹ ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مجھ پر سو دفعہ احسان کرنا اس کا جو ٹیسٹ جو آپ مجھے دیا ایک دفعہ جتا کر آپ وہ سو کا ٹیسٹ ختم کر رہے ہیں آپ یہ سمجھے کہ آدمی کتنی اچھی اچھی میٹھی میٹھی بازار میں گا تھا ماشاء ایک اور مدنی کی زیارت ہو رہی ہے Allah. سبحان اللہ اس کا بھی تعارف کروا دیا جائے بھائی اگر آواز پہنچ رہی ہو تو اس کا زیشان, نہیں حسان ہو. زیشان حسان بن زیشان اچھا ماشاءاللہ اچھا اچھا سبحان اللہ بھائی کے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے کہہ دیے ما ما ماشاء, ماشاء اللہ اب جیسے نا آپ نے میٹھی بادامیں کھاتے ہیں بادام کھاتے ہیں اور میٹھی آپ نے بارہ بادامیں میٹھی کھائیں اور ایک آ کڑوی آپ, آپ دیکھیں وہ پورا ذائقہ پورا بارہ پھر اس ایک کڑوی کو ختم کرنے کے لیے کتنی میٹھی کھانے پڑیں گے اللہ اللہ اللہ اللہ تو یہ ایک بار یہ کئی احسان کرتے اور واقعی ایسے احسان کرتے بات کرنے والے ایسا ساتھ دیتے دینے والے کہ رشک آتا ہے ان کی قربانیوں پر ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہیں لے جاتے ہیں کنوینس اٹھاتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں آفس کی چھٹی کرتے ہیں نیند کی ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم کو اس کی قدر ہو رہی قدر ہو رہی ہوتی ہے مگر وہ ایک بار کوئی ایسا کرتا ہے دل کرتا ہے یا کہ یہ احسان نہ کرتا آپ صحیح صحیح فرما رہے جی کسی دوسرے سے جا کر جو ہے جتلاتے ہیں کہ میں نے فلاں پر جو احسان کیا اس کو دیتا ہے یہ کسی دوسرے سے جو ہے وہ گھوم کر بات ہے یہ بھی تکلیف دیتا ہے کہ مطلب کہ یہ کہ یہ کیوں ایسا انہوں نے کیا مٹھاس کا ذکر ہو ہوتا تو ایک میٹھی میٹھی چیز ہے جس کا تذکرہ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اور وہ شیئر ہونی چاہیے کہ دنیا اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے وہ نعمت عویما عطا فرمائی کہ جس کے ظہور کے بعد الحمد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی اس میں یعنی بدلاؤ کی لہر نظر آئی ہے مختلف حلقۂ زندگی میں دین کی مدد اور دین کی ترویج و اشاعت کے وہ کام ہوئے مختلف آنے مختلف ایوانوں میں نوجوانوں نے الحمد ان سے انسپریشن لے کر ایسے کام کیے اور استقامت سے کرتے چلے جا رہے ہیں ایسے مضبوط ادارے قائم ہوئے کہ جن سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان شاء اللہ آنے والے طویل عرصے تک سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و وسلم کی خدمت اویمہ کا کام ہوتا رہے گا اور وہ جو نعمت عزما ہے اس سے متعلق ایک الحمدللہ مدنی گلدستہ ہمارا تیار ہے میں چاہوں گا کہ جو یعنی اس کو جو ہے نا دیکھنے سے پہلے تو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت اویمہ کا ہمیں بہت زیادہ کثرت سے حصہ آتا فرمائے اور تجربہ شاہد ہے یعنی کچھ برسوں کا اور روایت یہ دیکھی بھالی ہے آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کرنے میں اور اس پر شکر ادا کرنے میں اور اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے میں دین کے کام کی تحریک اور جذبہ اور ولولا یہ موجے مارتا ہے جوش میں آتا ہے بندہ ماشاء ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں آئیے وہاں کا کلام سنتے ہیں فَصَحْبِهِ وَبَارِكُ فَسَلِّهِ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سب سے اولا ہوا نہ ہمارن دیا ہوا نا ہمارے اپنے بالا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مالا کا پیارا ہمارا نبی دونوں کا دونوں ہمارا نبی او la nama چمک تجے پاتے ہیں سب پانے والمک تجھے پاؤ ہے سب پانی وال میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وال میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وال, چمکا دے چمکانے وال تو زندہ ہے والا, تو زندہ ہے والا, تو زندہ ہے والا مبارکہ وسلم تو جس امر کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا تو دلوں کو تھام لیجئے اور آنکھیں فوکس کر لیجئے اور جو اسلامی بھائی جو ہے وہ اسکرین کے قریب نہیں ہیں اس طرح سے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اسکرین کے قریب بھی آ جائیں اور ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھوں سے بھی اس مدنی گلدسے کو ملاحظہ کیجئے اپنے مریدوں کو نورے ایمانی سے نوازتا ہے کامل مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے مرید مرید, رہے. مرید, مرید رہے. قرآن پر آتا نہیں تب پیر صاحب نے سکھا دیا نماز کے لیے مزید آتے نہیں تھے پیر صاحب نے لے آئے ماں باپ کو ستا دے دے. پیر صاحب نے ماں باپ کا تب بھی سکھا دیا دنیا گالیاں دیتی دی تھی دی. پھر صاحب نے اس وقت کا تاجر پر سجوا دیا اتنا سب کچھ کر دیا اب چلا پیر کو تولنے کے لیے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 تجھے کہیں کولے کھاتی نظر بھی آئے نا کوئی نہیں سمندر میں چلنے والے کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں جس سے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے اگر دیکھی رہا ہے تو اس کے چہرے میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے نورانی ماروں میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کی خوبصورت داڑھی میں گم ہو جا دیکھی رہا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہے اس دل پر جو مدیسے کی تجلیات بڑھ رہی ہے اس تچ میں گم ہو جا دل کا خالی پیالہ لے کے اور نظر جگہ کر تصور بار کہ جو تجلیات پیر کے کل میں وہ گڈر پڑا رہی ہیں ان تجلیہ نکل نکل کر, کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں ہمیں محبت اپنے پیر, پیر سے کرنی ہے انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جام شرائط پیر تمہارے شفاعت کی بھیک ماگے گا یا رسول اللہ یہ میرے غلام تھے یہ میرے مورخ تھے آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے پیر تو با ہے اللہ ہمیں با بھا بنا بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 21 جون بروس بدھ مدنی مذاکرے کے بعد سلو حبیب اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین اور مختلف مقامات پر جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں موتقف اسلامی بھائیوں کے جذبات اور تاثرات ہم دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ موسفین کیا کہتے ہیں مسواق کے حوالے سے جب سے پاپا نے میرے کو بتایا کہ عجیب سنت ہے تو میں نے مسواق اپنے سینے کے ساتھ جب سے لگا کے رکھی ہے مضنی مذاکروں میں شکر کر کے علم دین مسائل نماز کے مسوا کے اس طرح کے بہت سارے فضائل جو پہلے نہیں تھے پتہ علم دین کے بارے میں جو اب جو ہمیں حاصل ہوئے لائن میں اسی لیے لگا ہوا ہوں کہ پہلی بار پاپا کے سائے میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے بس باپا کے در میں حاضری بہت خوش ہوں بہت خوش نصیب ہوں گا کہ میں پہلی بار باپ میرے لسنت کی زیارت کروں گا اس موقع میں اتنا خوش اس ریاض ہوں گے کہ باپا کے ساتھ سہری کا موقع ملا ہے صاحب کی زیارت ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ ساحری کا موقع ملا ہے ماشاء اللہ اس, کے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے بابا کے پاس جا رہے ہیں بابا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں بالکل ہمیں نہیں تھی کہ ہم بابا کو ملیں گے اور ضرور ملیں گے آج ہمارے ٹکٹ مل کر آئے ہم لوگ بابا کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم بہت خوش ہیں بابا کی بارگاہ میں الحمدللہ جا رہے ہیں بابا جی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں سیاری کے لیے کیا اس سے خوشی کے بعد اور کیا ہو سکتی ہے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے ہم امیر علی سنت کی بارگاہ میں جا رہے ہیں بابا کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں یہ بھی کس سے موقع ملا ہے پاپا کے لیے ابھی چاند رات کو تین دن مدنی کافلے کی نیت کی ہوئی ہے اور پاپا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو انشاءاللہ وہ تحفہ دے کے آؤں گا پاپا نیت ہوگی تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ ان بارہ ماہ کی نیت کریں گے انشاءاللہ شاء جی میں نے نیت کر لیشاء انشاءاللہ کہ بارہ ماہ کروں گا انشاءاللہ شاء ادا پکا رضا میرا الحمد کہ جو ہے اپنا فضان نماز کورس ہوگا چاند سے وہ انشاءاللہ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ بابا اللہ میں جانے کی خوشی میں انشاءاللہ راہ کو تین دن کا متنی کاف لگ رہی ہے ان شاء کے پاس جانے کی خوشی میں رکھوں گا بس نیت کی ہے بھی رکھوں گا بہت نیت کی ہے میں اصل میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو میں نے نیت کی ان شاء ابھی یونیورسٹی کے جو ہماری نیا سمیسٹر ہوگا اس کے اندر فیضان نماز کورس ان شاء اس کی ترکیب بناؤں گا کے پاس توحفہ یہ لے کے جا رہا ہوں کہ میں نے نیت کی ہے ایک مٹھی گاڑی رکھوں گا ان شاء اللہ عید والے دن ان اللہ تین دن کا مدنی قافلہ سفر کروں گا ان شاء اللہ نیت ہم نے یہ کیا کہ ان اللہ ساری زندگی ہم دعوت سامی کے لیے کام کریں گے ان اللہ تعالیٰ جب کوئی آدمی جو ہے وہ دو تین سلائیاں ڈالتا ہے اس کا دعا پڑیے والی بسام والارے یہ میں نے ماہ رمضان کے اعتقا میں سیکھا ہے اللہ کا شکر ہم نے ہمیں ابھی اسی عمر میں پتا چل گیا کہ یار کسی کے ایپ کو چھپانا چاہیے کسی کی آپ پردہ پوشی کرنی چاہیے نہیں تو پہلے ہم یار دوستوں میں ایک ہی دوسرا مذاق کیا اس کا اس کے آپ کر دی اس کو اس کے کر دے مذاکرہ سنا تو الحمدللہ یہ نیت بنی گی یار اس طرح نہیں کرنا چاہیے محلوں میں ماما شریف بانتے تھے نا تو لوگ مذاق کرتے تھے کہ یار تو وکرا مولوی بن گیا یہ بن گیا وہ یہ طریقہ نہیں صحیح اس سے میں یہاں پہ آئی ہوں الحمدللہ یہاں پہ کے چلا میں فخر سے جا کے گا کوئی تو کہیں گے الحمد ہمارا بھی اس طریقے سے تعلق ہے شکر اللہ کا ادھر پہ فضول کالے ہیں نہیں سن پاتے دوسرا حاجی عمران صاحب کی جو ہے وہ دھیانات نہیں سن پاتے منا جاتے افطار میں نہیں بیٹھ پاتے موبائل کے ویب سے دوستوں کی کالے آتی ہیں انشاءاللہ میں نے نیت کی موبائل جمع کرواؤں گا پہلے اتنا نہیں تھا پتا کہ انہوں نے تاریخ ڈیفینیشن بہت اچھے طریقے سے سمجھائی کہ یہ عبت ہے تو اس کے بارے میں اب یہ مائنڈ ہے کہ پچھلے ہم نے پورا یعنی کہ جو کی ہوئی تھی ان کو توبہ کیا اور ان شاء اللہ اللہ کو کم سے کبھی نہیں کریں گے کوفلے مدینہ لگا کے رکھیں گے یہاں پہ آ کر ہم نے بہت سے کھانے کے آداب سیکھے نہیں گھر میں کبھی ایسے نہیں بیٹھے یہیں سے ہم نے یہ سنتی طریقہ ہے اور ہم نے یہ یہیں سے سیکھا ہے سیدھے گھٹنے کو کھڑا کر کے اور بائیں گھٹنے کو بچھا کے کھانا سنت ہے تین انگلیوں میں کھانا کھانا سنت ہے مٹی کے پیالے میں پانی پینا سنت ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا یہ سنت ہے پانی کے برتن کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنا سنت ہے اور پانی تین سالسوں میں پینا سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا بھی سنت ہے تو یہ باپا کا فیضان ہے تو ہم نے یہ مٹی کا پیالہ بھی خرید لیا ہم نے باپا کو پانی پینے دیکھا اس مٹی کے برتن میں تو ہم نے بھی خرید لیا کیا فضیلت ہے یہ تو میں نہیں پتا لیکن باپا کو کرتے یہ عمل دیکھا ہے تو ہم نے خرید لیا امیر علیہ سنت نے بتایا کہ چھوٹے چھوٹے نیوالے کر کے کھانا اور یا واجدوں پڑھ کے کھانا اس سے کیا ہوتا کہ وہ نیوالا جو پیٹ میں نور ہوتا ہے یہ سب کچھ چیزیں ہمیں یہیں پہ سیکھنے کے لیے بلائے اور انشاءاللہ ان پ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ ان پہ عمل کیا جائے باپا کے مدیم ذاکرے میرا ایک بھی ناغا نہیں ہوا اللہ کا بڑا فضل رہا ہے اور باپا چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جو جواب بتاتے ہیں غور سے سننے کے ہوتے ہیں ماں کلین پر کچھ ٹائم رمضان کا پہرا ہے ٹیچر جو انتقال دی ہو بس دل جو گھبرائی ویو آخری طرف مائل آخر فنا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہ پہلا احتکاب ہے اور بہت ہی یہاں پہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ اگلے سال بھی آئیں گے اور چھبیس دن کے کورس کا بھی اعلان کر چکے ہیں ہم لوگ رمضان بھی آ گیا تو دل نے کہا کہ تھرٹی ڈیز جو ہے باپا کو دیں گے اور احتکاب کریں گے احتکاب دنیا سے آ گیا اور ابھی میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے یہ کٹے گی نہیں کبھی بھی چھبیس دن کا کورس بھی کریں گے اور بابا سے بابا اپنے مبارکباد سے عیدی بھی لے لیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ ہماری نماز ہو گئی ہمیں پتا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں قرآن شریف کا طریقہ تلفظ وغیرہ یہ ایسی باتیں جیسے چگلی ہو گئی کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کہ ہمارے سارا دن جو ہے چگلی میں اور جبت میں اس میں گزر رہا ہے یونیورسٹیوں وغیرہ اسکولوں وغیرہ میں تو یہ چیزیں ہمیں سکھائی بھی نہیں جاتی رہی یہاں پہ بہت ہی چیزیں یہاں پہ سکھائے جا رہے ہیں یہیں پہ کے ہمیں چلا ہے کہ ہم لوگ کتنے گنا تھے اور کتنی پانی بھی تھے یہاں پہ آ کے چلا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ابھی تک کیا ہے وہ سارا گناوں میں کیا ہے مگر ان یہاں سے جب جائیں گے تو اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں گے اگلے سال انشاءاللہ اس سے ڈبل ہوگا آپ تو کنفرم لے کر آئیں گے اس سے زیادہ بھی لے کر آئیں گے الحبیب انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ, اللہ حبیب جی بابا کچھ ارشاد فرمائیں گے ماشاءاللہ یوں رنگا رنگ تسرت ایک نے کہا کہ میں وہاں جا کر گھر جا کر امامہ بند ہوگا تو یہاں جو موقع ہے نا وہاں شاید نہیں ملے گا یہاں سے باندھ کر یہاں پریکٹس ہو جائے کہ پریکٹیکل ہو جائے یہاں تو وہاں پھر آسانی ہو جائے گی یہاں سے سیکھ کر جائیں گے نا ورنہ وہاں تو ایک چوٹ میں کوئی کہے گا تو ملا کہیں اللہ بلا نہ کر دیں تو یہاں پہنیں گے اور یہاں صبر بھی کرنا ہے کوئی یہاں سے جانے کے بعد بھی اگر کوئی کچھ بولتا ہے داڑھی بڑھانے کی وجہ سے یا امام آ شریف سجا نہیں اس کو جوابی کاروائی نہیں کرنی ہے لڑائی نہیں کرنی ہے وہ بھلے تنظ کرے کچھ بھی کرے آپ کو قفل مدینہ لگانا ہے انشاءاللہ تو برکت ملے گی گناہوں سے بچت کی صورتیں بڑھیں گی انشاءاللہ ورنہ تو پھر پھنس جائے گی اور نماز کورس کا بھی ماشاءاللہ نیتیں آئی اس میں بیان کی گئی سبھی سب کو یہ تو کرنا چاہیے نماز کورس اللہ تعالی توفیق دے کہ نماز ہماری درست ہو جائے ہم بھی سدھر جائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد